فا بسم ملا رحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده المعلماء آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي اتريب الأمين إن الله ملائفته يصل على النبي اشلا تو اساتی وعلى آله واصحاب التيار مقيمو للمقيمين الحمد لله رب العالمين يا علي تحيه والصلاه والسلام معزز المحفل حاضر المسلمين الصلاه على ال وقد اجي الروحيين طابت الله مجدد کے امام وقت میری مواد مجد تیر فسانی شیخمت سرحندی طبیعت ہو اور وقتوں کے سید پھر میرے عشا سات بول بھی بدی اللہ ہوسوس سجنا حسن ہونا پاکست مناقب کی گئی ہے خالی کے تعینات اپنے گیتہ سادی اس محفل کو شرط ہوناشے قدم سے سانوں چلن کے توفی پتا فرما, دے دے پتا فرما اور جو یہاں مبارک دستیزہ نے ہم سچی اور سچی سبھی ترجمانی فرمائیے مالک مال تالا نظریات دے اندر اور پاٹمان کے بزرگوں اپنا نمونا بناؤ کی کوشش ہے دوستان نکلوانی جنہوں نے تین ہستیاں کا واقف بلکہ کہ جہاں انہوں دے مقام اور مرتبے کو نہ واقع ہے انہیں ایجو بھائی اہل سکھت اور جماعت بڑا نام تالو اس واسطے کہ اہل اخلی و جماعت دے عقائد اور اہل صورت و جماعت دے نظریات اہل صورت و جماعت دے افکار دی اگر صحیح ترجمانی کی تھی تو وقت دے نے کی تھی امام حسن تعالہ تو نواز رسول نے عظمت شان واسطے ایسا ہی بتے ایک بار نبی علی اسلام تسلیم اپنے نبومت والے کندیا امام حسن افا کے جا رہے مل پہ تو امام حسن کر دیا صحابی آخر لگی کہ اے لڑکے تو کتنی عظیم سواری پر سوار ہے سوار اور تو کرنا, پر کرنا بھی باقی کی رہ جانا ہے اس زبانے نوبت وچو جدو یہ جملہ سرکار دے مقابلے میں لیا گیا جدو سابی نے تو بہت بڑی سواری توار ہے اور وہ آپ نانا جان دے اس فرمایا یار یہ پوائنٹ سواری تے. بڑی عظیم ہے بند کوئی چھوٹا فرمایا سواری اگر عظیم ہے تے سوار بھی عظیم ہے اللہ پرگن روایت مشہور امام حسین اصل, اصل کتاب پڑھانے چاہیے نا امام حسن رضی اللہ تعالی بی جمے خطبے دوران ادنی وجہ کی امام حسن رضی اللہ نگ جائے تو دوڑتے آ رہے ہیں سرکار والے اور لڑ خاندی آ رہے, دے آ رہے ہیں. اور رہ بچے جو سب چھوٹے والے ہوں چلنا شروع کیا ہونا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھڑ دیتا خطبہ موقوف کر دیتا پچکے گئے سرکار تھے انہوں نے دھگر تو پہلے بیروں نے چھوک لیا چھوک کہتے پھر ممبر کے تشریف فرما ہوئے اور گودی وچ بحالیہ کو ای آیت کریمہ فلاوت کی انما اموالکم و فتنہ بے شک تمہارا مار اور تمہاری اولاد آزمائش ہے تو فرمایا اس بچے نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تو میں نے خطبہ چھوڑ دیا اس کی خاطری کے کہیں یہ نیچے نہ گر خطیب پہ لازم ہو گیا کیونکہ خطبے کے دوران سرکار وقت فرمائے امام حسن پاک ملک اٹھاو راستے تو کیا مطلب امام دے اور تو ان مطلب سلام تو سلام جس ہستی کی خاطر جمے کا خطبا شری حس کی واجب گفتگو کرنی بھی ناجائز اگے پیچھے ہونا حرکت کرنی بھی ناجائز اور یہ خطبہ سننا اتنا ضروری ہے اس دوران ضرور اسلام اسلام کا نام پا اگوٹے چمنے بھی جائز نہیں انگوٹھے نہیں تھنا کیونکہ واجب ادا کر رہے ہیں اور خطبہ واجب ہے عید دا خطبہ سننا دے دا خطبہ واجب تو واجب ہے خطتا واجے لاجے میں لیکن قربان جامع امام حسن پاک شام کو سیت لمپی آ رہے علیہ تو سلام خطبے جیسا موقوف کر دیتا اور امام حسن جا کے لیا اسی ہو سکے ہلاک اور حبیب پیار کرب کیوں نہ واسطے قانون بدلے اور دسو خطب نماز عبادت کہ دی نہیں عبادت رب گاجد ادا نے حسین پارشاید جلا چڑھ کے بہ گئے گا آپ کی دی پوشت مبارک سے چڑھ کے بہ گئے ہوں جبریلے ابھی آ رہے نے رب ویج عبادت اور خطبہ بھی واجب عبادت حسین واسطے سجنا لمبا اتنے حسن واسطے خطبہ موقوف ہو رہا <ooproad> <iterités and> <imitate continuation> سمبی وال سلام واسط نسبت اور, مقام اور اس واسطے کہ سید اسلام تو سلام نے زوا کی تھی میںسن حسین محبت کرنا تھی ان محبت کر اور جہاں انہوں نے محبت کرے محبت کرلیا پھر ہے جی امام حسن حسین خیر امام حسن دا نہ ہی کوئی نہیں لینا امام نہیں د جہی اہل کا پیار کرویا سولہ جو کی تھی. امیر باویا بولی کے پترا نو نہیں پتا کہ دی حدیث پان کہ خلافت سال چلے گی، حکومت کتنے مہینے, چھ مہینے خلافت کی دیئے. ادھر سجید نامی نے بابیا رضی اللہ امام حسن فرمائی سی اس وقت فورن یاد آئی میری گلو نہیں کی گل کی سی امام حسن پال چھوٹے جہ س سرکار گودی چ لیا چوم رہے تو فرمایا ہسنسان دیا دو جماعتوں کے درمیان اے میرا بیٹا ہسن سلا کرسب پریشان تک گودی چ نیاری نکل جائے نا ای قربان جاوا پاک جنہیں گوتی دیا یاد رکھا گود <سحن> <آہ سحن> دیا گلا جیڑی نانے یاد کیتیا وہ جد لشکر اپنے سامنے آئے نا سجو ایک دو دو گلہ سامنے سا. ایک تنانا جاتی حدیث سامنے رضی آل اللہ لا ہو دن جدو چھ مہینے خلافت پورے ہوئے خلافت تی سال مکمل ہو ادھر وہ حدیث مستفا یاد آئی جما جماعتوں کی فرما رہے نے مسلمان امیری معافیہ دی فوج نو امام حسن دی فوج امام ابن حجر دیگر کرام نے لکھی آئے کہ جتنی فوج امام حسن مشتبہ سا جدو سامنے نے آئے ہم نے کہا ہزور یہ جہی فوج امام حسن مشتبہ یہ نے ڈر کے علی دا خون ڈرے ڈرپ سے جوڑی کوئی خون دا ڈر آپس ہاں رب کا ڈر ہے مخلوقانی کی صرف اور صرف آپ سامنے دو ہدی ایک نانا جان کی بشارت جیڑی آپی بہار کی سرکار نے دیکھی سی کہ مومن دیا مسلمان دیا دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا سلا کرائے گا ایک وہ سامنے آ گئی حدیث یاد آ گئی یعنی ادھر جیت نام بکر سدی اجماع ہے نا خلیفے اے امام حسن رضی اللہ تعالی خلافت پوری امت دا اجماع ہے کہ آپ خلیفہ نے کیوں سرکار نے فرمایا خلافت تی سال چلے گی اور مطلب خلیفا آنا محبوب خدا فرمان کے مطابق گلاش کرو تو ہر کملا جیڑا امام حسن کا ذکر نہیں کرتا کیوں کی امام حسن کی چھوٹے نے امام حسین تو وڈے لے کی چھوٹے نے وڈے بھائی دلام ویسے ہی بڑا حق لکھی دیکھا ہوئے باپ کے برابر دسیا گیا ویسے بھی تو امام شیری دے رہے تھاپی مار دے بی بی پاک خانون دی پہ بیسن بھی واڈا امرچی بھی ادو لائی جانے جبریل میں حالات زندگی نے پتا کی فرما نے فرمادے نے امام حسین آسے جبریل ہے امام حسن محبوب خدا نہیں گد مزہ امام حسین ہے امام حسن کا نام نہیں لینا وہ بدبختہ بخشتا جبریل بے شک نوری فرشتہ کا سردار ہے پر میرے آسا مولانا تا غلام ہی ہے نا وسیعدار گلام ہسنٹے نظر ہسن اور گل ہے سنو اے ماہ حسن نے سولہ کر لائی امی باغ چلا کس روکتے ہوئی پر مایا گل یہ سرول ہوتے خاص ہدایت یا دعوا میرے ناراج کی تو مقصد صحیح ہے کہ اگر اور میں یہ گل اج پڑھ کے آیا ہوسم نے مطالبہ ہے کہ معاویہ پاک اگر میں حکومت رکھنی تابو شریعت کی مخالفت حکومت چلا ہے. حکومت اسلام دے مطابق کرنا ہے لہذا چلاؤ میں چلاواں گلتے امام حسین اللہ تعالی کو مدینا تیبہ میں بیٹھا وہ مدینہ تیبہ بیٹھے نے اور اے یزید میرے سامنے بندہ اور ایسا نہیں کہ جن میں تو زندگی کے آخری لمحت میں دفعہ لگا وا میں تین چند دنشاہ جدو امام حسین خود لوگی دے دین انہوں کی مرضی اس واسطے کہ یزید میں گلاب بن سکے آدشاہ نہیں میرے بابیا نہ ہو ساری زبان بن دوسم کے جدو خلیف ہے صحابی رسول تو پتہ ہے جدو بندے کو پیو سے ہے نا وہ سر پیر چڑھتا دا, ہے داڑی چیز ہو منہ کر کے وہ بےچارا مکان بنا گی بنا دے بڑے ویلنے ویل کے لیکن پتر لفظ جائے سارا کئی دیکھے نہیں اجاڑتے ہوئے اجاڑ نا یا اپنے کپڑے تو باہر ہو جائے یا انہوں محنت چھوٹی یہ ہوئی. ہوئی حالت ہے سہم کو جنوبی میری گل تو تبجو نہیں کی میرا سوال اگر نقش امی تو امام حسن نے حکومت کیوں دیکھ آمنے سامنے پریشان ہو جانے بہت بڑی کمی عقائد کی گل ہوئے گی اصل جدو کو بد مذہب ٹکڑ جائے مولوی سرائی نہیں جمے تار گلو مولوی گل ہے پاکستان کی حفاظت کی گل ہے تین چاہیے مولوی یاد جدو دی دی رب رب دی دی دی دی گل کرے ہاتھ خرچہ کرے جب دی دی دی دے دیا ماں ہسل کی ماں نے اتراج کیا نا تیس کتابا کی میری مافیا ترا بلا آخر ہسن حسین لگا کیا کہ پوچھو نا جی گیت تنا منی بیٹھے اس مرجی بیٹھے نہ خون جہا حفاظت فرمائیے اور میرے ماویہ ردی اللہ چلو فرمائیے اور سکار نے بھی شارت دیٹا درمیان صلح کرائے گا اور کی طاقت نہیں ہے لیکن آپ نے دس ہے کہ بھائی اللہ اے امام حسن کے ہی پتر نے کربل آ گئے چاچے امام حسین دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے پتر دے مقابلے جی لیکن امام حسن دے یزید دے والا والد امیری ماویہ حکومت کرتے پی توجہ دے بہت بڑے بھی نشانی کی تو دوستو جیڑا امام حسن کو جانا ہے امام حسین کو بھی مؤلا علی کو جہاں مولا علی تو, تو جانا ہے وہ محبوب خدا کو جہاں محبوب خدا کو لگا گیا خدا تو بھی یہ تو سنی قسمت اللہ رام اللہ تمہار میں سر کہ انہاں پاک نے یہ گل کی اقبال آتا ہے گرہل کی ہوا نم <سلام> بلکہ پی کرتے امیر معاویہ نو یار سمجھا نے دوستیا کر کے بیت کی بار یہ ہوا گل طرح نرم گل حق باطل ہاتھوں ہاتھ آئی مقابلے آ گئے تیار آخل لوہے لے لوہے گئے لیکن معاویہ چوک حق والے سور سر یاد سمجھ سولہ دشمن سجن ہوگی بولو سہاس اور میرا خیال ہے چلو اسی گل دوسرے میں آ جانا تو ذکر خیال دشمن نہ اور روحانی نقصان کرے تھا دیش بھی بندہ قبول نہیں کرے اور سنگ ٹھیک میں گلا بڑے دن دیا کر رہا بڑے عرصے دیا کر رہا لیکن ونڈ نہیں ہو رہی دوست بنڈ نہیں کر رہے ایک پاسے بندے دیا قربانیاں ہو اسلام کی واقعی برائے نام اسلام پاسے کرے. کی واقعی ایک پاسر کرے کفر کرے تھی دسو اسلام کفر نو ویکے گا یا قربانیاں میں بڑے وڈے سوال دو تک کرنے میں ایک, ایک ہے بول کرنے کر اسلام بندے قربانیا گنا ہو گمراہی نہ ہو گنا خاطر قربانیاں ہو اسلام کا ویکے گا گناہ ویک گا قربانیاں بڑے دو سوال ایک بندہ صورتن یعنی گناہ بھی گناہ صورتن ہے حقیقتن نہیں شکل صرف گنا صورتن سورت تنہا لگ رہے ہیں لیکن دین واسطے قربانیاں بھی بہت بڑی قربانیاں بھی بہت جڑا ہے میرا مسئلہ بے شک مفتی کو لے جاؤ کسی کو لے لو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ جی تھوڑا جہا بھی ایمان ہے کہ جواب یہ بھی دینا اسلام واسطے قربانیاں نے انہاں نے سامنے ہاں. ہو جا پا درمیان ہو در ہوئی ایک مولالیشا پارک درمیان ہوئی ما لری معاویت درمیان تے زمین در وہ بھی آمنے سامنے اوجو. بارے پوری امت دا اجماع ہے کہ نو قتل ایک نو قتل مولا لی, لی فرمانے فرمایا کہ اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> فرما <متن> ہے کہ اصل دل بکینا کھ لیا سامنے ادھر مولا لی ادھر امیری باوی آونی کی ادھر مولا لی علی فرماندے فرمان نے فرمان دے اس آیت دی مولا علی نے جس مولا علی نب نے حقیق نے فرمایا انا مدینہ شہر ابھی رقص کا دروازہ ہے بہت سے فون کو آپ سر بندے دے میں یہ امید کرتا ہوں فرماندے دے بھائی بھائی نے آیت میرے متعلق میرے ماویہ کے متعلق حضرت تنہا اور حضرت زبیر اللہ <تصحان> <متحدث> میں کچھ نہ مسلمان تلوار چلا چھوٹا کام اگلی حدیث سرکار نے جب میرے صحابہ دیا جنگہ دے, دے, آپ دے معاملے کا ذکر ہو چیڑ پو کسی مجلس میں ذکر چھڑے چڑے مسینے دن نے منع فرمایا فرمایا ہم سے تو چپ ہو جاؤ کیوں ہلکے کو ہو رہا دی مار دی فرمایا میرے صحابہ سے کبھی غلطی ہوتی نہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معاف ماف فرمایا دو وجہ نے دو وجہ نے ایک تو فرمایا انہوں میرے, نال نسبت کہ وہ میرے یار ہے وہ میرے یار نے میرے او صحابی ہے ایک طرح اور واسطے قربانیاں اتنیاں دتیا نے کہ ان قربانیاں مقابلے چاہتے تھان سورت گنا آتے ان گنا حصیت ہی قربانیاں میری گل مطلب مسلا سابت ہوا کہ ایک قربانیاں کام نے اسی بندے جہر گنا لگتے لیکن گنا نہیں دین واسطے قربانیاں جیڑا نے اتنی وڈیا نے کہ انہیں چیزوں کی کوئی حصیت لیکن چلو گل نبی گھر کی کر لے نبی گیڑے حضرت نہیں مناف منکر نہیں سی حضرت تنوع جو شریعت لے کے آئے नहीं نہیں ہے نبی, نبی علام کار مقابلہ کرن لیا لیکن دوجے پاسے آفر قرآن نے کی فرمایا جد طوفان آیا نا طوفان نے آیا پانی چڑھیا سارے ڈبے لگے چڑ گیا جو دی پہاڑ گی آئے گا میں تو اچھی جگہ جی بتکاری کر لیا دریا پکڑ لیا یہ لانچی ہے روڑی پتا کہ رب پہاڑا تو پتھرا پتھر تک پہچیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تر رہی توجہ گیٹیا تک پہنچے تو حضرت نو اسلام کی زبان مبارک آخر اولاد سی منہ چل نکلی کی رب سونے تا سی اے پہ میں اولاد نو آزاد بچاو گا ڈبل لگا. لگا. لگا. لگا پانی کر سنیں رب کا قرآن سن کاش تھی سمجھا اس کی جہاں میں یہی توحید کبھی آج ہے کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام سال پڑھنا پڑھانا توحید کی پاور میرے توجہ جدو حضرت علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا سونے میرا پتر ڈبن لگا ادار بچا آمی لگا او بچا لے مولا سونے کو ادا کی تزیر. اے لوتا نمبر ویسا نو تے تیری آل اولاد رو بچاواں گا مولا سونیا میرا پتا گھرا گول لگا پانی دے اندر ایںو بچا لے رب دل جلال تو نے فرما کی اعلان فرمایا فرمایا یا لوح ان نہ انه من اہلک اے میرے نبی امبر او جدو تیری دعو قبول نہیں سوں دلوں کیتی اے نے کفر پسند کیتا وے انه لیس من اہلک اے تیری اولاد میرے نو پیغمبر تری اولاد چو سوال خیال آیا ہے حضرت کو قریب کریم نبی نے حضرت آدم علی اسلام خالی کوئی چوتھے پنجے نمبر دے آنے دے حضرت نا حضرت اتنی پرانی گل رب سنیا اللہ کی پرانی گل اپنے محبوب کے اتران آئی کتاب چلو رب اس کو سنا رہا کی ہے رب رو تو پتہ سی پہلے جو کرتا دیکھیں کی کرنا رب سونا نشانیاں کہ کوفر ایسی فلیت آج دے مولوی کفر کرے کفر دے دے تعلیم تہذیب کفر دا قانون جو مرضی اپنا ہی رکھے پھر بھی رف ہے پھر بھی سہابی ہے پھر بھی او صحابی لیکن یہ تیرے میرے نزد ہے جد ای تویں گا نا اس طرح توڑے گا پھر پتا لگنا ہے نبی نبی دا پتر نہیں رہا میرا پیر کہ میں پیڑ روزے غالت دا, کو دا مسئلہ کوئی وزو دا مسئلہ کوئی غسل دا مسئلہ کوئی باقی پلیری دا مسئلہ اس آیت دا کوئی کہنا دن کو مسئلہ ثابت نہیں ہویا ایک تو ثابت ہو رہا ہے جاتا ہے. جاتا. نبی سے اس کا نہیں جاتا. اگلے جملے کی نو علیہ فرمایا سوال نہ کری ان بچن کا سوال ہے. جی فلانے مولوی صاحب یا فلانے پیڑ ساحب گلا کرتے ہو دیکھو تصے اندیف کی خاطر کی میری آخیا یار ارتو ار ور نور ہے اللہ ہے نور ہیں کہ نہیں کپان بھی نور نے حصی نور نہیں بخاری تو بھی پکی رویت بخاری دنیا تے نہیں آئی. دیا کتابوں کی پکی روایتیں خدا کی قسم کر کے آنا نبی دین لے کے آئے نور آدھے روشنی تے روشنی چھوٹی ایسا بند ہو جانے قربانیا نو سلام کرتے قربانیا نولی صاحب قربانیاں ابھی بھی سلام کرتے اگر مول <سؤال> ساحب قربانیاں دین چینی صاحب آپ اور انہوں نے اپنی سب ہاب لا لیج نہیں کی وہ قربانیا دے رہے کیوں؟ کیوں؟ ربل دے رب دے دی دی اور خاطر اندر جذبہ نہیں دل چلور ایمان لیکن اسلام یہ نہیں آتا کہ تعلیم جذبہ محبوب خدا کی فاتر جذبہ ہونا ہے جذبہ نورانی نہیں ہونا بولو نا جذبہ جذبے بچر ملاوٹ کر دے مر دے تین اتنی چٹاکی بوتر بھی رلاو گے تا دھد وکے گا دھد تو میرے کو من پہ چالی کلو اور کی پیشاب رلاو گے تا گا. گا کہ بے وقوف پاک میں زیادہ سا گیا نا دین کی پاگ دین ہر شہ نو پا کر دین سا ایڈا پا کے ہر شہر آپ جدو پلیت ہو جانے نا اور نہ ہو جانے ہونا تالاب چوبی گنٹے رہ پانی کے تالاب چڑ جا چوبی گھنٹے اسلام کی روشنی ہوئے گا تین پاک ہو سکتا کپڑا پلیت ہو جائے تعلق جو مرضی رگڑی آ مطلب دن دھد پاک دن اچھا بھی, بھی اور دودھ دین نو پاک نہیں کیتا دین نے دودھ نو پاک, پاک دا دودھ دا دا ہے کہ نہیں کھوسی کا سورنی، سورنی، شنگ دی شنگ بچے نہیں پی پی نا دے, دے اور سورنی کا دھو پا کے پلیت دے ہے تو بھی دے دکری دونوں پا کے کہ آخیا پوتی دلیت کہ آخیا چار ٹنگا بکری دیا چار ٹنگ بھی گوشت چڑھیا ہڈیاں گوشت چڑھیا ہڈیاں بکری کے دو کن کتے کے دو کن سارا کچھ مطابق کتے کا سب کچھ بکری دے مطابقے. بکرے مطابق وہ پاکی کہ جتیاں پیچھے لائی بیٹھے ہو. پر بھی ماربل ایک حضرت نے رگڑے ہوا میٹ جی لاوا کی ہوا بھائی اسلام نے اس لی جگہ چاقی اچھا. کی, کی, کی, کی دو قطر سامنے کوئی پیشاب جڑا فرا کے کلو میرے پا دل خرا کرو دو خدا دکھا من خالی نہ لو دے اخاق دن قطر پیشاب سے سٹے میرے سامنے ان کو لوگ مفت بھی دے تھے جس مولوی نو ہے ملازم کو میری موٹر سائیکل پاؤ میں گلی چزارنا ایگز تو چڑکنے پندرہ ڈاکٹر بھائی کڑکڑی تو ٹوٹی کوئی جی ایل آئی نوی خبریں سنا اپنے کوئی بار پتری فون بھی چلانا کہ نہیں آپ میارے کر رہا دو کپڑے مدر نے دستے دو در لیا ملاوٹ کر دیا موروی سوب نے پورا دین بدل دیر <taps> مولوی صاحب نے لایا کہ نہیں تو لان ڈے اج نہیں لایا غوتے لگن ڈے وہ علی تیرے نسد صاحب ہی چل رہے ہیں وہ الی تیرا سا فیصلہ کر لیا رب نو جب دینا مولوی سب کو پلا آج مدد خالی جو بندی ہر اس بندے بارے جیڑا محبوب خدا ساتھ تے بھی حملہ کرتا ہے محبوب خدا دے لائے ہوئے پنا آج, آج مسلمان سے کل نہ مانیں گے تو مطلب قربانی امام اعظم رحمت اللہ بارش ہوئی چیک بچا ویخ رہے مامے آزم دا دور کا نہ پندرہ سڈے پندرہ وی ہزار دے گارا کرا گ سڈے نزدیک وڈیا مسجد دیا انتظامیہ اکثر کئی اچھے بھی نا اکثر دی اور دی دور دا امام اعظم جا رہے آنے حضور ہاں بارش ہو رہی بچہ جا رہا ہے چیسلنڈ امام آزم سلطان پتر کے کسر ڈگ نہ پچا لیکن میں ڈگ پیا میری لاتی آب ٹوٹے گی پسلن کو بچنا جی پسل گئے تو پچھے پوری پچھے آئی گل ری موی واسطے شریعت مرید اور مفت بھی واسطے شریعت نے ہاں اس گل چر کئی ننگے سر بیٹھ رہے تھے کئی تینٹے پینٹا سر نوں. کسے میں دلیل نہیں بنا یہ پینٹ پانی اگر حرام ہوتی تو فلاح کی تو آدھے میاں یار دنیا دار بندہ وہ دنیا دار بند ہے اگر ننگے سر بیٹھے تو دنیا دار بند ہے اگرچ میں شابش نہیں دے رہا ربھی ہوا لوگوں چلے, چلے نگے شیطان شریف ہو جاتا ہے برکت ختم ہو جاتی دی ہاں جی دی. اور پھر دین دی محفل دازار محفل چاہیے فرق ہی تمیزی کوئی نہیں آ دا. لیکن اس کے hmm! باوجود میں یار فکر دنیا دار بندہ گناہ کرے نہ مثال دے لگا چلو پارٹی نے پیپل پارٹی ہے ٹی آئی ایج تک کس نے کسی دلیل بنایا کہ یار یہ دیار لوگ لیکن جب میرے رنگا مولوی اس قانون بڑھ جائے گا تو پھر تو لوگ نے کیا آخنا فرمایا یا اولاد نہیں کفر تو نبی دا بیٹا کفر کرے معافی کوئی نہیں مول مولوی صاحب کرے پیر صاحب مفرد لو, خدا پیر مولوی صاحب جی ہوں میں پوچھنا پیروی ماسو پوچھو بولو محبوب خدا دی بولتے نہیں دفا کرنا دنیا دار کی خاتا تک محدود رہل نہیں آنا پگ میں کتنی اونگلہ دندا چاہیے <سلام> مولوی صاحب سڈے مول آپس جو مشورے ہو بھٹا کے بہ کے یار اگے ہر چمہ سے پگ چ پڑھا سی دو چار جمع بعد ننگے سر ممبر سے اگلے جگلے دن پینٹ چینٹ پا کے آ جا کلہ چلنگیا کہ نہیں چلنگیا لیکن میں ممبر دے بیٹھ کے خالی پگ اللہ اللہ اللہ اللہ کی لو می چیلنج کرنا تو کوئی تحری تنظیم دسو جی پیر میرے لیے بنادانی دی خدمت کی کوئی نہ بعد آدمت ود سکتے نے دے نہیں اور کوئی آخر <plant -t illustrate> حکر دی صدیق تو بت گئے نا ہو سکتا اب عمر پاک, عمر پاک دی ہے ابو لیا پاک سب کچھ خدمت ثواب سارا اکٹھا ہو کے سدیق میری گل تو تجو نہیں پاک نے کوئی تحریک تنظیم نہیں ہوئی نہ بنا بڑا بولو پیر مہرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ مجدی خدمات سامنے نے مجدد مجدالی بچے سوٹ بیمار ہو گئے ہو گئے دوائی نہیں بچپن والدہ <متاز> پتہ ہے بچہ بیمار ہوئی آجت والد محترم بیٹھے مجدد پتاری بیمار نے توجہ برما رات بی اک لگ گئی آپ لگی سرحدی دیوالدا پریشان نہ ہوا کیا صدروں کے مکیل نے بولا اللہ. نے فرمایا سرکار حابج اے شیخ احمد سر پریشان نہ ہو جد ہے نے نسل لینا بولو سب مجدد پاک تو اونے جانا نو رب تب دسول خدمت رہے ہیں انہاں اہل سنت و جماعت نو ہٹ کے کوئی تنظیم تحری جماعت بنا کو لے ل پچھلی رات بھی بارہ سیند میری کوئی پوری ہوئی لیکن درد دل دیا گلا کرنا اللہ میرا سوال ہے ساری دنیا کے کافر جہاں اینج کر کے سر مارنا تو تک ختم سوچ کے گل کر ساڈا نہ ویل شروع ہو جاتی سوچ کے گل کی اگر اگو گل صحیح کر رہے غلط کر رہے اسلام دی گل دسن ڈے ہے کی گل کر سارے انگریز تو چلو پھر رہ جی ہندوستان آئے چی سن ادو تھوڑے جن امریکہ برتا دیا سارا چند آئے سر جنہا واڈا سور ساڑی گل جن تعلیم کا منصوبہ جوڑا سو پینتی دا منصوبہ ہوں سمجھو چند اگریزوں پیر میری شاہ صاحب کی پاور سی یا بھی دی دی زیادہ سی شاہ دے اصلے کی زیادہ سوچ کے اللہ دے دی کرامت ح خلا دھرنا دیا شہر ابانی نا سنیا نے ویکیا تو نہیں نا تو سنیا آپ کیڑے دورے چی نے جد ہندوستان دو والا ہاتھوں قرآن ہو قرآن سیگے پڑھنے میں جمعے دس گیا سیگے ملا قوم نہیں بچا خدا جڑا قرآن دے روح سمجھ دب دیکھ میگے آدھے میران کھول جیتو تیرا دل کردہ میں ترفوی مفل سی تک نہیں رہنا چاہیے سوال کرنا یار ہاں. بھائی درس نظامی کتاب نے دی کی دی منطق دی فلسفے دی, بلاغت دی یہودی فی کتاب لاڑتا ود اخیر ونا حریل دلو یور ایمان اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم ایمان کے بعد مرتاد ہو جاؤ کافر ہو جاؤ فريقا من ایمان, ایمان, ایمان, ایمان والو اگر تم اطاق کرو گے بات مانو گے مانو گے ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تو تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر کر دیں گے بلن تردو انکل میرے لب درخت مطلوب تے مقصود کی ہے دا میرا رب دسپنا چالتا ہے اے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تتخذو عدو بی وعدو فکم اولیاء اے مانا رہے ہو میرے اپنے دشمنہ دوست نہ بنایا جی میرے اپنے دشمنہ دوست اور میرا رب فرمانتا ہے ہاں انتم ہاں اولائے یحبونہم و لا یحبونہکم بسو منونا کلی و اذا خلاؤت نو نوا حکم آیا تو تعلقات جنابے والا ماملہ دا کیونکہ لینڈ دین سی قلما بھی پڑھی بیٹھے سننا بھی لینڈ دین سی ان یار معاملات نے سال نے سلسلے نے ادار سدار رہے لینڈ دینے چلتا پھر تو کرز قرضے سن محبت آئی رب قرآن اتاریا فرمایا ہاں تم بولا جہاں محبت کر ولا محبت نہیں کردے ہے ہے کتاب کتاب بھی دے جے پوری دے پوری دے بھی پوری نا کافر گلا جی تو دور آند ابوئی الغیر دا کنڈ دافر پیچھو اونگلا چباد کا مسلمانو ایک مولوی صاحب اس آیت میں یہ معرفہ ہے یہ نقرہ ہے یہ موسف ہے یہ صفت ہے یہ مضاف ہے یہ مضافل <سؤال> ہے یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے یہ فعل <سؤال> ہے یہ اسم میں یہ مقبول ہے ایک یہ چیز ہے ربانی رب رب ہے جا نا تاجدار شاگرد نو یہ دستا پہ رب فرما کافر کبھی تیرا دوست ہو سکتا ادو تروسا کرنا یار بنا بیٹھا یہ حال ہے کرو میری کی بد بختی ابھی اس جہم ربا نہیں سن ابھی لاگے نہیں گئے ورنہ میں گل کی میاں شیر ربانی نے دے دور نہیں اچھا کول سے پینٹ کی جنگ لگی پینٹ کی جنگ لگی بم فٹ فی تاریخ چ لکھا اور میاں سبزی کتابوں میں بھی لکھیا بمب پھڑ کے انڈیا والے پانی چاہی پاور جانا دشمن نہیں سن امام ہسن امام ہسن سن جانتے سنمان یہ چلو انگریز بھی سور لا لے اٹھو بھی لانسلا لیا کی خیال ہے تین جوٹے دن جی وہ کیوں بچھائی سی ادھر سونا چاندی ادھر لے جانا ادھرو تے فان چی قبضہ کل اپنی تاریخ تو پٹ کے حیرت گھٹ سی اللہ رسول ہو گئی بولتے نہیں یار سان تمیز کرنی پی کین کی غیرت بھی اقل بھی سی تے امت مسلم خیر خائی بھی انہاں نظریات آن کی دے آخری گل انہاں تنظیم نہیں بنائی جماعت نہیں بنائی تحریک نہیں بنا نہیں کیوں پتا سی کہ سا رب جو فرمند ہے لا جو کلے کسی جان تکلیف دس اگر ڈنڈے پاور ہے رب او ڈنڈے سوال کرنا میری خاطر کیوں نہیں چلایا میرے نبی کی خاطر میری خاطر یہ ڈنڈا کی استعمال کیا اگر کسی نو رب سب طاقت دی شریعت دلیل دیتے اندر زبان, زبان میرے دین میری خاطر میرے نبی کی خاطر میرے تین کی خاطر یہ زبان استعمال کیوں نہیں کی تھی؟ اگر قلم رب دے دے دل سے برا جانن دی طاقت پاور ہے تو انو دل پوچھے گا بھائی چل نہیں سے استعمال کر سکتا نہیں سے استعمال کر سکتا تو تو بےغیر برا جان دا. تو دل برا جانا جان نشانی میری سانو کی دسیا دسیا ہر حال فر کوئی چیز کم, جیڑا کم پڑے تین چمزر توجہ جو جو کہ انگریز جاقصانگریز خالی کافر فرنا تجارت کرنی سی پیسہ دے کے ضرورت دیا چیز لونی سن توجہ نہیں کی تھی یا پیسہ لے کے سہمند تھا تجارت مال پیسے تجارت دیا پوترا دی شروع کر میں سوال کرنا نکا بچہ سولہ جڑا پینٹ ٹائی پائی بیٹھا ہے میری شفات فرمانا مجھے جہنم دے اگ تو بچا یار میرا پتر پٹ ہوں کہ سنت لباس ہوں تو تجارت چیزارت پتر کرنے سے وجہ کی پیسا بھی میرا تیرا ملک بھی تاجدار میاں شیرانی دسیا تعلیمات نے بھائی لڑن جو کہ نہیں نہ لڑ کری کیلکی معاملات عوام نو نہیں, نہیں, نہیں سوال ہونا وقت ہاں عوام نو اتنا سوال ہونا جتنی عوام پاور رکھ د جتنی عوام سڈ تمام امت یہ سبق دیا کہ پاور ہے تے کرو، نہیں تے خود ہاتھ ہلاکت مسا وت جو دی ساری مننی بولتے نہیں بس دی غلامی چادر سیاح نے پیر ہی اتنے لمبے کرو جتنی جتنی بھی پیروں سے کرو سر ننگا سر تو پیر ننگے سمجھ آئے گل کوئی دوستانی گرامی یہ لما ربانی کبیرا یہ وہ بخت سستیاں وہ پاک ہستیا نے کہ جنہ علیہ سامو ایک اسلامی تعلیم اور ایک اسلامی نظریہ اسلامی فکر دیتی ہے کہ بھائی خبردار خبردار اسلام واسطے کو کوئی طور طریقہ اپنا نہیں پر اسلام بدنام ہو جائے گا اس کہ اسلام بیچارے اپنے کوفاظ واسطے اپنا طریقہ ہی کوئی نہیں میں طریقہ دا محتاج ہے. میری گل تو نہیں کی تمیز کرنی پینی ہے کہ کیڑا جڑا خالص, دا خالص دین. ساڑے تک اور کیڑا کوفر دی ملاوٹ کی دی تو دو, د دے مان دو, دو دی کترے اسلام وقت کمزور آ ماڑے بندے آب نے میرے سب دشا دیں آرکلی برما نے ہسیاں ماڑے کی کر دے کرتے کر دے میں آر فکری اللہ دا ولی صاحب کرامت صاحب کرامت بزرگ پھر فرما دنیا فرمیا اسی ہاں اص اوف نہ کرتے ڈر ڈیڑھ سو سال پہلے تم دستو اسلام نو سمجھو اور اسلام نمجو بزرگا کی تالیمات دی روشنی میں کوئی بھی ہے اس وقت تک کتابہ لاڑ بچ سی جب اللہ کے فقیرا نے اگر اللہ تعالیٰ دے سچے فقیر اے با یزید رامت اللہ علیہ فرمانے نے بیس سال میں نے دین سیکھا بیس سال علم پڑھا بیس سال فقیروں کی صحبت بیٹھا تب جا کر مجھے دین سمجھ بی سال علم سال فرادی سنگت بیٹھا ہاں. تب جا کے میرے فرمایا میں دو عمل کر کے پانا اور رامی یہ بزرگ آن ان تالیبات موجود نے کتابی شکل چ پی نے مجدد، مجدد بزرگ قرآن و حدیثی جی، اللہ و اکبر اک روح سامنے رکھیے دین کی دی روح سڈے سامنے رکھیے تصوف کی شاید قرآن و حد کے عمل کا نام تصوف تو سو چاہیے کہ پڑھیے تاکہ خالی یہ نہیں سال بعد ان آوے آئے سال سال سال سالانہ ختم آوے وہ پڑھ تباہ کی سارے کم کام ادھر ادھر نہ بچت صورت سورت چی او مقدس لوگ نے جنہوں دی حفاظت کی داری میرے رب نے چکی اور شیطان جنہوں نے بارے ہے کہ انہوں نے لوگوں کے میرا دا تو خود ہے کہ شرکت کی دارے درمی <سلام> نے سارے <سلام> ایک <سلام> بار <سلام> الحمد <سلام> شریف تین خوش